نرس کر رہا ہوں فکر اسلام پیرزاد علامہ رضا ساکر، جو مولوی نہیں بولتا, مرد کلندر بولتا ہے, علم نہیں، فیض بولتا ہے، آئے شریعت اور تصوف دونوں پہ پہرا دینے والا مرد کلندر علامہ پیرزادہ رضا شاہ کے مصطفائی صاحب جو تقریر نہیں تبلیغ کر رہے ہیں اس وقت پورے ملک پاکستان میں ہمارے سر کا تاج ہیں سنیوں کا سر کا شممر ہیں حضور قبلہ علامہ رضا ساکر مصطفی صاحب امیر ادارت المصطفی پاکستان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارکہ القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم كل انكا نہ آباؤكم و ابناؤكم و اخوانكم و اضواج كم و اشیرت كم و عشیرت و اموالف تمہا و تجارتم تقش و كساد و مساكن تردو نا و مساكن تردو نب علكن اللہ و رسول و جہادی صبیل و فِي فی صویل حَتَّى فطربا صحت یاط اللہ بے ابر و اللہ دل کو مل فاصقین صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسول نبی الکریم الرف الرحیم اللہ منفر قلوب نابل قرآن وضئن اخلاق نابل قرآن واد خلن و قار اللہ تعلی تبارہ کافی شان حبی بحی مخبرم و عامر ان اللہ و ملاسل علنبی یا منوسل علیہ وسلم و تسلیمہ السلاۃ السلام یا رسول اللہ و علی علی گا وصف گیا محبوبہ رب العالمین السلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وعلی علی گ واسخاب قیا راحت العاشقی تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجد الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاش بھی اللہ جللہ وعلا کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و عجم والی کون و مقاں سیاہ مکان سید ان سر ور لالا رخاں نی ر تاباں سر نشین محبشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمائے دوراں سر خیل ظہرا جمالاں جلوائے صبح اضل نور ذات لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم بنی آدم نی بت ہا راز تار با اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرٰ معصوم آمن احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسندوں پہ جلوہ گر مہمان ذی وقار معزز محترم سامعین منتظمین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ پرنور محفل نور بارگاہ سرور عالم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ہمارے میزبان عالی مرتبہ جناب محترم جاوید صاحب سلہریہ کی جانب سے منعقد ہے بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ آج کی اس بابرکت محفل کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے حضور کا ذکر یقیناً دلوں کے لیے تسکین کا سامان ہے حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالعہ المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور دلوں کو قرار نہ ملے جب کسی کے لبوں پہ نعتِ نبی کا نغمہ چڑھتا ہے لگتا ہے جس طرح باد بہاری چل پڑی ہے جو روحوں کو گدگدا رہی ہے اور من کے اندر اجالے پیدا کر رہی ہے اور انسان جب اپنے اندر کیفیات کے ہجوم کو دیکھتا ہے تو سلطان باہو کے لہجے میں پکار اٹھتا ہے اندر بھوٹی مشک مچایا پتے جان پھلڑتے آئی ہو تو یہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں کہ جہاں حضور کا ذکر ہو وہاں خوشبویں پھیل جاتی ہے ہمارے نقیب عالم مرتبہ میلاد ہوس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہمارے میزبان محترم نے اپنے گھر کا نام میلاد ہوس رکھا اور میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کے ساتھ جو منصوب مکان بنایا گیا اس کو فنا نہیں ہوگی چونکہ جہاں ذکر رسول ہو وہاں بقا ہوتی ہے یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مقام ابراہیم ایک ایسا پتھر ہے جس کے سینے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم ثبت ہیں اور اس کو مسلح بنانے کا کہا گیا سینکڑوں ہزاروں پتھروں پر ان کے قدم لگے تھے چونکہ جس وادی میں وہ رہے ہیں شام سے فلسطین تک اور فلسطین سے حجاز تک جن راہوں سے گزرتے رہے وہ سارے راہ پتھریلے تھے کوہ ابو کبیس کی چھاتی پہ بھی ان کے قدم لگے اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے حج کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور ندا دی لیکن کسی اور پتھر کو باقی نہیں رکھا گیا اور صرف مقامی ابراہیم کو باقی رکھا گیا جب کہ کئی اور پتھروں پہ بھی ان کے قدم لگے تھے لیکن اس پتھر کو باقی کیوں رکھا گیا اس لیے کہ حضرت علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے نبی کا میلاد پڑا تھا ربنا نا وب فیم رسولا اللہ اس رسول کو بھیج بھی دے تو جس پتھر پہ حضور کا میلاد پڑا گیا باقی پتھر مٹ گئے وہ پتھر آج بھی موجود ہے تو جو گھر جو بستی حضور کے میلاد سے منصوب ہوگی اللہ تعالیٰ وہاں برکت نازل فرما دے گا اور حضور کے میلاد کا انعقاد کرنا یہ ایسا مبارک عمل ہے آپ سینکڑوں بار علماء سے یہ بات سن چکے ہوں گے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی صویبہ کو جب اس نے خبر دی کہ تیرے ہاں بھتیجا ہوا ہے تو اس نے انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا اور یہ اس نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا عرب کے مزاج میں یہ بات شامل تھی کہ اگر غلام خوشخبری لائے تو آقا اس کو آزاد کیا کرتا تھا تو اس خوشخبری پر اس لونڈی کو آزاد کر دیا گیا اب جب نور رسالت کی شوائیں گھر گھر پہنچی اور اس کے اجالوں سے کائنات روشن ہو گئی لیکن ابو لہب کا کلب احزاں اس سے محروم رہا کول ہندیاں بھی کہاں اپنا نہ جانے دل والے آخیا دلدار آ گئے یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے ابو جہل کو قبر میں سوال ہوتا ہے ما کنتا فی حق حاضر رجل ابو لہب کو بھی پوچھا جاتا ہے شہبہ کو بھی یہ ولید کو بھی اتبا کو بھی پوچھا جاتا ہے لیکن وہ کیا کہتا ہے ہاتھ لا ادری ہائے افسوس میں نہیں سے جانتا کہ یہ کون ہے اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا جانتا نہیں تو گڑے کس کی راہوں میں کھودتا تھا جانتا نہیں تو کانٹے کس کی راہوں میں بچھاتا تھا جانتا نہیں دار ندوا میں بیٹھ کے قتل کی سازش کس کے خلاف تیار کی تھی جانتا نہیں تو اوجریاں کس پر ڈالی گئی جانتا نہیں تو کس کے لیے بدل میں آیا تھا لیکن کہتا ہے ہا لا ادری ہائے افسوس میں تو نہیں جانتا جس نے ساری زندگی دیکھا جو مقابلہ کرتا گیا جو پتھر مارتا رہا جو گڑے کھودتا رہا جو مخالفت کے طوفان اٹھاتا رہا جو انعام رکھتا رہا گرفتاری پر آج کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا اور چودہ صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن قبر میں اترتا ہے رخ محبوب کی زیارت ہوتی ہے اور فرشتہ پوچھتا ہے بتا آمر چیمہ یہ کون ہے تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو پہلے پائے ناز کو گوسا تو لے لینے دو میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے میری تو زندگی اسی نبی کے نام پہ گزر گئی اگر میں جانتا نہیں تھا ہٹلر کے دیش میں میں نے نبی کے نام پہ جان کیوں بار دی تھی میرا تو سارا سرمایہ یہی ہے یہ تو میرے وقت کے وہ میری قبر میں آئے آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے یہ تو بخت سمجھ گئے کہ وہ میری قبر پہ آئے ہیں تو جس شخص نے ساری زندگی دیکھا وہ تو پہچان نہیں سکا اور جس نے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ فوراً کہتا پیچھے ہٹو بعد میں بتاؤں گا پہلے پائے ناز کو بوسا تو لے لینے اب بتائیے کہ جس نے دیکھا وہ پہچان نہیں رہا اور جس نے کبھی نہیں دیکھا تھا صدیوں کا فاصلہ ہے وہ فوراً پہچان رہا ہے تو کیا ماجرا ہے اصل اس کی اس آنکھ نے دیکھا تھا دل کی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا اس لیے یہ آنکھ تو بند ہوئی دل کی آنکھ کھلی دل کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں تھا اس لیے کہنے لگا ہے ہاتھ لا عادری میں تو نہیں پہچانتا اور مومن کی اس آنکھ نے گو نہیں دیکھا تھا لیکن در دلے مسلم مقام مصطفیٰ آب روئے ماض نامے مومن کے دل میں تو ڈیرے ہی محمد عربی کے ہوتے ہیں اس نے اگرچہ دیکھا نہیں تھا نعت سے تذکرہ تو سنا تھا اس نے مہر علی سے نقشہ تو سنا تھا کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہیں مت چمک دی ہیں ہیں کالی مخموریا اس نے نقشہ سنا تھا جب پردہ ہٹا کہا یہ تو وہی ہے جس کے لیے میں محفل میلاد سجایا کرتا جس کے لیے میں نعرے لگایا کرتا تھا جس کے لیے زندگی کے شب و روز میں نے وار دیے تو قریب ہونے کے باوجود بھی ابو لہب محروم رہ گیا ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اس کی مذمت میں قرآن میں نام لیا گیا ہے تو وہ ابو لہب کا لیا گیا صحابہ میں سے حضرت زید کا نام اور کفار میں سے ابو لہب کا نام باقیوں کے ساتھ اشارے کے سے بات کی گئی ہے لیکن اس کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدا ابی لاہب میرے محبوب کو بری نظر سے دیکھنے والے اور طب بن لکا ہنا لکا سائر اليوم علیہذا جماعتنا قطانہ دینے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ ہیں اللہ کی طرف سے جواب آیا اس کی بیوی کے لیے مزمت آئی جو حضور کی راہوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی انہو نے خواب میں دیکھا اور کہا سنا کیا حال ہے کہا حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی سخت عذاب میں ہوں اور دکھ میں مبتلا ہوں لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے اور حضور کے آنے کی خوشی میں لونڈی کو جس انگلی سے آزاد کیا تھا اس سے مجھے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے اب اس نے حضور کو نبی سمجھ کر خوشی نہیں کی تھی جب اعلان نبوت ہوا تو اس نے انکار کیا بھتیجا سمجھ کے خوشی کی تھی لیکن اس کے باوجود قبر میں اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے اور یہ کتب سیاہ میں روایت موجود ہے حضرت امام ابو شامہ جو شار مسلم امام نووی کے استاد ہیں آپ فرماتے ہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی منانے والے کافر کو بھی اللہ محروم نہیں رکھتا تو کہا اس مومن اور محد کا عالم کیا ہوگا جو نبیوں کا امام سمجھ کے خوشیاں مناتا تو حضور کے آنے پر اظہار مسرت کرنا اظہار خوشی کرنا یہ مومن کا تلرا ہے اور اس کا مزاج ہے اور وہ مختلف بہانوں سے حضور کا تذکرہ کرتے ہیں آج بھی یہ بابرکت خوبصورت اور پر نور محفل آپ کے یہاں سجائی گئی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی برکتیں عطا فرمائے قرآن مجید سے میں نے جو کلمات اور جو آیت نور آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں رشاد فرمایا اے محبوب فرما دو اے لوگو اگر تمہارے ماں باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارا کمایا ہوا مال تمہارے قبیلے اور تمہاری وہ تجارت جس پر تمہیں کساد بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے اور تمہارے وہ محبوب بنگلے اور کوٹھیاں جو تمہیں پسند ہیں اگر اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو بے شک اللہ تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا حضور علیہ السلام کی محبت اہل ایمان کے دل کا قرار ہے اور جس کے سینے میں حب رسول نہیں ہے اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل میں عرض کر چکا شیخ مہدی کے حوالے سے کسی مومن کا دل نہیں ہے. محبت کیا ہے کسی شخص کی طرف قلب کے رجحان کو محبت کہتے ہیں کسی نے کہا کہ کچھ لوگوں میں سے کسی شخص کو اختیار کرنا یہ محبت ہے محبت کے مختلف انداز اور مختلف تعریفات کی گئی ہیں علامہ اقبال نے اپنے انداز کے اندر ایک طویل نظم کے اندر جس کا عنوان ہی محبت ہے محبت کی تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں ارو سے شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے کمر اپنے لباسے نو میں بیگانہ سا لگتا تھا نہ تھا واقف کبھی گردش کے آئین مسلم سے ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا حویدہ تھی نگینے کی تمنہ چشم خاتم سے سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیاں گھر تھا صفا جس کی خاکے پا میں بھڑ کر ساغر جم سے لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیاں گھر کی وہ اس نسخے کو بھڑ کے جانتا تھا اسم آزم سے بڑا تصویر خانی کے بہانے ارش کی جانب تمنا دلی بھر آئی آکر کر سائی پیہم سے پھرایا فکر اجزا نے اسے میدان امکان چھپے گی کیا کوئی شہ بار گاہے حق کے محرم سے چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگرم مانگا حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے پھر ربوبیت سے تھوڑی سی شانے بے نیازی ملک سے آجزی افتادگی تقدیر شبنم سے پھر ان اجزا کو گھولا چشمائیں حیوان کے پانی میں مرکب نے محبت نام پایا عرش آزم سے محوث نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پر کھلتا گرا کھولی ہنر کی گویا اس نے کار عالم سے ہوئی جنبش آیاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے خورا میں ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے چٹخ ہنچوں نے پائی داغ پائے پا۔ اقبال کے نزدیک محبت ایک آسمانی لطیفہ ہے جو آسمان کا تحفہ اہل زمین تک پہنچا ہے اور کائنات کا سارا حسن اس محبت کے دم سے ہے اگر کائنات سے محبت نکال دی جائے تو یہ وحشیوں اور حیوانوں کا دیش بن جائے یہ محبت ہی ہے جس کے دم سے بہاریں ہیں یہ محبت ہی ہے کہ جو گندگی میں لٹڑے ہوئے بچے کو دھونے سے قبل اس کا پہلے مو چومتی ہے کبھی ماں کے روپ میں کبھی بہن کے انداز میں کبھی ماں کی تڑپ کی ہوئی ممتر کے روپ کے اندر یہ محبت جلوہ گر ہوتی ہے کبھی بلبل کو گلاب کے ارد گرد رکھ بسمل کے تماشے کرنے پہ مجبور کرتی ہے اور یہی محبت کبھی شما کے گرد پروانے کو ناچنے پہ مجبور کرتی ہے یہ محبت کائنات کا حسن ہے یہ محبت کائنات کا نور ہے کائنات کے سارے اجالے ساری روشنیاں ساری خوشبویں ساری بلندیاں عالی اقدار اس محبت کی تو ہیں اگر محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں محبت کے دم سے یہ گلشن حسین ہے محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ساری کائنات کے اندر محبت اور پیار سے ہی رونق اور زندگی ہے اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ انسان کسی نہ محبت سے خالی نہیں ہو سکتا یہ لازمی ہے کہ انسان کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرے گا اب وہ اقتدار کی چاہتوں میں پگلا ہو جائے یا وہ حسن انسان کے اندر پگلتا رہے یا وہ دولت کا پجاری بن کے لے نہار اسی دھن میں گزارتا رہے اس کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی جو اس سمت اس کو ربا رکھے گی دل خالی نہیں ہوگا لیکن غالب نے لیک کیا, کیا بچیں کہ دل ہے غم عشق اگر نہ ہوتا غمے روزگار ہوتا چونکہ اس سے چھٹکارا ہی نہیں تو جب محبت کے بغیر چھٹکارہ ہی نہیں دل کسی دل میں اٹکاؤ کے سامان ہے یہ ضرور کسی کے لیے جو ہے وہ تڑپے گا جی چاہتا ہے کسی لیے راتیں جاگوں کسی کے لیے سسکیاں بھروں کسی کے لیے آہیں بھروں میرے آنسو کام آئیں یہ ضائع نہ جائیں تو انسان جب محبت کرنے پہ مجبور ہے اور وہ کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرے گا تو بہتر نہیں ہے کہ اس میں اس نے انسان کی محبت کو ڈالنے کے بجائے اس کے اندر سیاست کی محبت کو ڈالنے کے بجائے دولت کا پجاری بننے کی بجائے اس دل کو جو ہے وہ دنیا میں اٹکانے کی بجائے رانجا بن کے اس محمد کی, محمد کی بات کی یہ جو دل ہے یہ خالی نہیں ہو سکتا محبت سے تو بہتر ہے کہ ایسے شخص سے محبت کی جائے کہ جو اس بات کا اہل ہو کہ اس سے محبت کی جائے ورنہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے بدلے میں وفا چاہتا ہے پھر وہاں سے وفا نہیں ملتی پھر سینے پہ داغ لے لیتا ہے اور روتا پھرتا کہ میرے ساتھ وفا نہیں ہوئی میاں تو نے بے وفا سے پیار لگایا تھا تو نے اس سے پیار ڈالا تھا جو فانی اور بے وفا ہے تو اس سے محبت کا رشتہ جوڑتا اس سے الفت کا ناطا قائم کرتا جو وفاؤں کی ریت کو جانتا ہے جو بلال کو کہتا ہے تو کون سا نیک عمل کرتا ہے میں نے تیرے قدموں کی آہت جنت میں سنی ہے تو آؤ سے دل لگائے انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے کسی سے انسان محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے یا کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ مجھے مستقبل میں اس سے کوئی غرض ہے یا, یا کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ علم و کمال اور فضل میں بہت بڑھ کر ہے یا, یا کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر مجھے بھی کرنی چاہیے اور محبت کا سب سے بڑا دائیہ یہ ہے کہ بندہ کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ خوبصورت بڑا ہے وہ سونا بہت ہے اس لیے انسان کے قلب کا میلان حسن کی طرف فطرتن ہے اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس کے احسانات ہمارے اوپر بڑے ہیں تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر احسان کس کے ہو سکتے ہیں ہم تو اپنے وجود میں بھی حضور کے محتاج ہیں اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے تو ہمیں شرف وجود نہ دیا جاتا محمد نہ ہوتے تو ہے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی اس کائنات کو کبھی خلط وجود نہ دیا جاتا اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل بل کا ترنم بھی نہ ہوسم بھی نہ ہو, ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیم افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبز ہستی تبشہ شا مادہ اسی نام سے ہے کائنات کی جو نبز دھڑک رہی ہے اس میں فیضان مستفی ہے اگر حضور درمیان سے ہٹ جائیں تو کائنات کا چراغ بج جائے اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں تو کائنات کے اوپر جو سویرے ہیں روشنیاں ہیں اور ہمارے اندر جو عروق کے اندر جو خون کی گردش ہے یا کریم کے صدقے سے اگر حضور نہ ہو تو کائنات بجھ جائے کسی سے محبت اگر اس لیے کی جاتی ہے تو ہم اپنے وجود میں بھی حضور کے محتاج ہیں اور اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ کل اس سے کام ہوگا لوگ مختلف سیاست دانوں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ آج کوئی نیوندا ڈالا ہوگا تو کم کل کام لیں گے ان سے اگر کسی سے اس لیے پیار کا رشتہ جوڑتے ہیں تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر کس سے کام ہوگا جب سورج بھی سوا سوانزے پہ ہوگا زمین بھی جب تانبے کی ہوگی کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا یو ما یو من اخی ہے وہ امھی ہے باپ بھی بھاگ جائے گا ماں بھی بھاگ جائے گی بہنیں بھی بھاگ جائیں گی بیوی بھی بھاگ جائے گی اولاد بھی بھاگ جائے گی پھر کون کہے گا آنا لہا کون دامن شفات کھولے گا کون پیشانی کو سجدے میں رکھ کے اوپر سے زلف بکھیر دے گا اور مالک اتنی دیر تک سر نہیں اٹھا ہوگا جب تک حکمت کی بخش نہ ہوسول اللہ اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ اس سے کام اور غرض میں بتاؤ حضور سے بڑھ کر کس سے ہمیں کام ہو سکتا ہے کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ علم و فضل میں بڑا کمال رکھتا ہے اگر یہ دہیائی محبت ہے تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر علم و فضل کس کے پاس ما کانا و ما یقون کے خزینے تو مصطفیٰ کے سینے میں رکھے گئے اللہ اکبر کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کر تو پیار کا بدلہ بھی تو پیار ہو محبت کا بدلہ بھی تو محبت ہوگا میں یہ وعدہ کیا تھا آج لیکن یہ مجھے لکھنا یاد نہ رہا تو یہ کسی اور جگہ پہ وعدہ ہو گیا اور میرے عزیز علی مستبت چودھری ریاض صاحب نے مجھے جب دوبارہ یاد دلایا تو بڑا مسئلہ میرے لیے بن گیا لیکن چونکہ ان کی محبت تھی اور محبت کے بدلے کے اندر مجھے ان سے معذرت کرنا بات پڑی اور یہاں آنا پڑا تو یہ محبت کے بدلے میں بھی محبت ہوتی ہے اب حضور سے بڑھ کر کون محبت کرتا ہے آقا کریم کی محبت کا عالم دیکھیے فرمایا لو تد ہو فی رج لے آج تو آلام میری امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے نا اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ سونا بڑا ہے یہ محبت کا سب سے بڑا دائیا ہے اور اگر اس لیے کسی سے محبت کرنی ہے تو آؤ دیکھو حضور کی پاک کے برابر بھی دنیا کا حسن نہیں ہے لکھا اے نبی زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں لکھاں سونے بڑ بن بڑ بندے نے جا کوئی نہیں جیسا حسن ان کو دیا میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر یہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھ رہے تھے اور مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ جب آپ کے برادر مولانا حسن رزاق فاضل بریلوی نے یہی نعت جو پڑھی جا رہی تھی اس سے قبل ایک نعت داغ دہلوی کو پیش کی اور داغ دہلوی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے علامہ اقبال نے اس بات پہ فخر کیا ہے کہ میں دار دہلوی کا شاگرد نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کو چس پہ نازاں فخر ہم کو بھی ہے دیے دارگ سخندان کا اپنے دور کا معتبر نام دار دہلوی مولانا حسن رضا خانے نے اعلی حضرت کی کوئی نعت پیش کی تو داغ دہلوی عشش آش کر اٹھا کہنے لگا حد ہے اچھا اب جب دوبارہ جائیں گے تو تازہ کلام ان سے لکھوا کے لانا داغ دہلوی کی مجلس سے حضرت امام حسن رضا اٹھے کچھ عرصے کے بعد جب واپس بریلی شریف آئے تو آلہ حضرت سے یہ کہنا بھول گیا کہ میں داغ دہلوی سے آپ کا کلام پیش کیا تھا اور وہ اس کلام کو سن کر بڑے خوش ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کو نیا کلام لے کر آنا جب واپسی کا ٹکٹ لے لیا دہلی آنے کے لیے تو اچانک وہ داغ دہلی کی فرمائش یاد آئی تو آلہ حضرت کے پاس آئے کہا حضرت میں جا رہا ہوں ٹکٹ لے لیا اور چند منٹ رہ گئے گاڑی چلنے میں تو یہ میں ان سے وعدہ کیا تھا کوئی نئی نعت لکھی ہو تو مجھے وہ نعت دے دے تاکہ میں جا کے ان کو سنا سکوں آلہ حضرت فرمایا کہ تم کاغذ اور قلم لے آؤ ابھی نہیں لکھ دیتے کہا حضرت وہ میں نے ٹکٹ لے لیا اور گاڑی چلنے والی ہے کہا چلو لکھ دیتے ہیں ابھی تو یہ نعت جو ہمارے محترم کریم سلطان صاحب نے پڑھی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھی ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے اللہ اکبر ابھی اس کا مکتا مکتا ہوتا جس میں شاعر اپنا نام لکھتا ہے وہ ابھی نہیں لکھا گیا تھا کہ وسل ہو گئی تو جلدی جلدی سے وہ لے کر اعلیٰ حضرت سے وہ اسٹیشن پہ چلے گئے اور بیٹھ کے جا کے گاڑی پہ تو جب دہلوی کو یہ سنائی تو وہ عشش کر اٹھا تھا تو کہا مکتا نہیں ہے اس کا کہا اصل وہ فوری لکھی گئی تھی اور گاڑی وسل ہو گئی تھی اور مکتا نہیں لکھنے کا موقع ملا تو داغ دل بھی حیران ہو گیا کہ اتنا آلی نصف کلام اور اتنی جلدی میں لکھا گیا کہا اس کا مکتا اب میں دیتا ہوں اور اپنے بھائی سے عرض کرنا کہ وہ مکتا ہی رہے اور یہ جو آخری شیر ہے ملک کے سخن کی شاہی رضا تم کو مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹا دیے <سؤال> یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں یہ داغ دہلوی کا شعر ہے یہ اس نے اعلیٰ حضرت کے کلام میں شامل کیا تھا داغ دہلوی نے یہ ہے میرے امام احمد رضا کا فاضل کیونکہ یہ مہین ملک سخن کی شاہی رضا تم کو مسلم سمت آ گئے سکے بٹھا دیے اور اسی دوران اعلی حضرت کا ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا محبوب کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں اب جب جبریل آئے مہراج کی رات اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر حضور کے قدموں کو چومتے رہے یا جبریلو قبل قدم ہے اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم ہمارے نقیب محترم بھی اور ہمارے ثناخان بھی میرے علم کے مطابق جو ہے وہ مکمل عالم بھی تو یہ قبل تفیل ہے اور یہ کثرت ماخذ چاہتا ہے یعنی ایک بار نہیں بار بار کب بل قادہ میں ہے اور قدم ماہو نہیں قادہ میں ہے تشنیہ ہے یعنی اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار جن اور جب جبریل کے قدم جبریل کا سر حضور کے قدموں میں تھا تو شاعر کا ذوق ہے کہ شائر کہے کہ جبریل سجدہ کر رہا ہے لیکن اگر کہیں تو شریعت قدرن لگاتی ہے لیکن شائرانہ ذوق مجبور کر رہا ہے ابال حضرت کا انداز دیکھیے یہ نہیں کہا کہ جبریل سجدہ کر رہے ہیں لیکن اپنے ذوق شاعرہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جو جبریل نے تاج پہنا ہوا تھا اور تاج پر موتیوں کی لڑیاں تھیں اور وہ لڑیاں سجدہ کر رہی تھی اب لڑیاں تو غیر مکلف ہیں ان کا سجدہ منع تو نہیں ہے تو جب لڑیاں جھکی ہیں تو امامہ بھی جھکا ہے جب امامہ جھکا ہے تو سر بھی جھکا ہے تو کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ رکھتی ہیں کتنا بکات اللہ اکبر ایڑیاں تاج روحل قدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں اور پھر ایک دن اعلیٰ حضرت کا جی چاہا کہ میں حضور کی زلفوں کو گھٹا کروں شاید کہتا ہے نا محبوب کے چہرے کو وہ دن کہہ لیتا ہے اور زلفوں کو رات کہہ لیتا ہے وہ حافظ شیرازی کہتا ہے بفروغے چہرہ ای زلفت رہ دل زند ہم شب چه دلا و دست دزدے کہ ب شب چراغ دارت <تصفح> وہ کہتا ہے کہ وہ کالی رات کے اندر چراغ جلا کے کالی رات زلفوں کی کالی رات کے اندر چہرے کا چراغ جلا کے دو لوگوں کے دل لوٹ رہا ہے کتنا بہادر چور ہے کہ دن کو لوٹ رہا ہے دلاورس بج دزدے کہ بشب چراغ دار کتنا بہادر چور ہے کہ دن کو لوٹ رہا ہے تو شاعر کا مزاج ہے کہ زلفوں کو رات کہے اور چہرے کو دن کہے یہ ذوق حضرت کو بھی آیا لیکن پھر کہا میں کیوں کہ ذوق تھا کہ شورا تو کہتے آئے ہیں پھر ذوق نے یاوری کی کہا چو رات نہیں کہتا لدر کہہ لیتا حضور جب درمیان میں مانگ نکالتے تھے سیدھی مانگ اللہ حضرت نے کہا کہ للت القدر میں مت لائے فجر حق للت القدر میں مت لائے فجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام سلام ایسا حسن اگر کسی کے لیے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ حسین بڑا ہے تو بتاؤ حضور سے بڑا حسین کون ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں بات اللہ حضرت کی چل پڑی سخن شائری شہریار اپنی جگہ نات کہنے کو احمد رضا چاہیے فرماتے ہیں بلبل بل نے گل ان کو کہا بلبل نے بل بلبل کی انتہائی پرواز رہی ہے اس سے آگے تو بلبل بل سوچ ہی نہیں سکتی۔ بلبل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جان فیضا حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر <سلام> بھر کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ایسا حسن دیا کہ کائنات تکتی رہ صرف تیئیس چوبیس صحابا جو حضور کا حسن بیان کرتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ نے حضور کو دیکھا ہے آپ نے مجھے دیکھا ہے اگر بعد میں کوئی پوچھے کہ جناب کیسے تھے تو آپ میرا ناک نقشہ بیان کر دیں گے رنگ تیسی تھی نقوش ایسے تھے کہنے سننے کا انداز یہ تھا لباس وضا کرتا یہ تھی اٹھنے بیٹھنے کی چال رفتار کی ساری انداز آپ بتا دیں کہ ایک مرتبہ دیکھا اور بیان کر دیں گے آپ اور جنہوں نے شب و روز دیکھا اور ایک نئی بار بار دیکھا سیابی بنتا ہی تھا میں جو رخ مستفیٰ کو دیکھ لیکن اس کے باوجود وہ حلیہ بیان نہیں کرتے صرف بائی تیس چوبیس پچیس لگا لیں اور یہ بھی وہ ہے جنہوں نے بچپن میں حضور کو دیکھا تو یہ یار حضور کو سوئے ہوئے دیکھا یا گھر والے افراد ہے یہ حلیہ بیان کرتے ہیں باقی حلیہ بیان نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ کسی آنکھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ دیکھ سکتی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے کہا تم نے نہیں دیکھا کہا نہیں دیکھا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا اللہ اکبر رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا کہتے ہیں نہیں ہم نے دیکھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ کہ میرے پاس ایک طریقہ تھا اس لیے میں نے دیکھ لیا تھا وہ طریقہ کیا سونی ذرا اور محظوظ ہو جائیے کہتے ہیں فلم ما جب, جب میں حضور کو دیکھا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کیوں کہ حضور کے جلووں کی چمک سے کہیں میری بینائی نہ جاتی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن صابت اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن صابت شاید تھے اور شاید حسن دیکھنے میں دلیر ہوتا ہے اور جو حسن دیکھنے میں دلیر ہے وہ بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے اور یہ ابھی حسن نہیں تھا ستر ہزار بشریت کے پردے تھے ستر ہزار پردوں کے نیچے چھپا ہوا حسن اور وہ بھی دیکھنے والا اور وہ بھی کہتے ہیں آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتا تھا اگر وہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے کل قمر لیلت البدر لمار قبلہ ولا بعده مثله حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ و تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے پھر کہتے ہیں نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت হাসানের بن ثابت بولے دیکھتے کیسے کسی مان ایسا جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے او سچا ہی پن چھڑیا جے دے وچ محمد نو خدا نے حسینہ جمیلانا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا اور عاظم کہتا ہے تُو مجھے میرا یار نے ڈٹھا جنو ویخ کے چند شرم آوے عدی راتی دن چڑ جاوے جیو رخ تو نکاب اٹھاوے تجیو نکلے سیر کرننوں سارا گلشن سیس نواوے تے تھرستی لف لف جاوے جی ہاتھ پھلان وچ رکھدا ہاتھ پھلان تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے ویچ سونا کجل سہاوے اک اگڑے توبا تو با حسن سجن حسن چال چالنا چلی جاوے بجلی ڈر لک نہ مارے متا بے ادبی ہو جائے علم خدا نے ایتا اکلانے عقل خدا نے انی دیتی علمہ وچ نہ آوے کی ایجاز نظر وچ او دی جو آوے ویک جاوے خلق اودے نے مولا دنیا کو ودلائی جان بچا لے ایڈا سونا ماہی سنو کدے نظر نعرہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ سیدی مرشدی یا نبی اللہ علماء اہل سنت اللہ رضا کے مصطفی اگر, حیدری اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو بتاؤ کی آنکھ سے بہتر کس کی سے میں ماضا ہو سکتا ہے اگر اس لیے کسی سے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے بتاؤ کسی کا چہرہ بدو ہے اگر اس کس کسی سے پیار کیا جائے تو وہ خوبصورت بڑا ہے بتاؤ کسی کی زلف کو رب نے حامیم کہا ہے کسی کے ہاتھوں کو رب نے ید اللہ کہا ہے کسی کے سینے کو علم نشرہ کہا تھا تو اس لیے اگر اس لیے پیار کیا جائے تو پھر حق ہے حضور کا کہ حضور سے پیار کیا جائے یہ مضمون تو اپنے دامن میں اور بڑی گنجائش رکھتا ہے لیکن میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی سمت آ رہا ہوں جب کسی سے پیار کیا جائے تو محض دعوے پیار سے ہی پیار کا ثبوت ہوگا یا پیار کے کوئی تقاضے بھی تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے ایک علامت یہ ہے کہ کسرت سے اس کا ذکر کرتا ہے حبو کا شاعر اکثر ہو بندہ جس سے پیار کرتا ہے کسرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے بہانے بہانے, بہانے بات چھیڑ دیتا ہے اللہ مترب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ مترب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ فرکت کے بیاانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے تو اس کو تذکرہ, تسکین دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تذکرہ چھڑ جائے بات چھڑ جائے کسی بہانے سے ان کی بات چھڑے اور صحابہ جب اکٹھے بیٹھتے تھے تو بتایا کرتے تھے ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کوئی حضور کی باتیں سنو حضور کا تذکرہ چھڑو اور جس کے پاس حضور کی باتیں ہوتی وہ لوگوں کو کہتا مجھ سے پوچھو نا حضور کی باتیں حضرت ابو تفیل یہ وہ سیابی جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ایک سو دس ہجری میں ان کا انتقال ہوا یہ آخری سیادی ہو تو آپ ایک دن حج کا موقع تھا تو اس وقت سارے ابب فوت ہو گئے تھے یہ اکیلے ہی تھے یہ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو بلانے لگے لوگ قریب آ کہا لوگو اس وقت روئے زمین پہ میں تنہا رہ گیا ہوں جن آنکھوں نے مستفیٰ کو دیکھا ذرا میرے نڑے آؤ نا اور مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو میں تمہیں حضور کا تذکرہ سونا تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے پیار کرے اس کی باتیں کرے اور یہ محفل میلاد اسی روپ کو کہتے ہیں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں کبھی نظم میں کبھی نثر میں کبھی تلاوت میں چڑھتی ہے تو ودوہا کی تلاوت ہوتی ہے تذکرائے حسن رسول ہوتا ہے حضور کی باتیں ہوتی ہیں یہ محبت کا تقاضا محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی محبت میں اندھا اور بہرا ہوتا ہے ہبو کا شاعر یوم و یو بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی محبت میں اندھا بھی ہوتا ہے اور بہرا بھی ہوتا ہے مطلب کیا نہ محبوب کا ایب دیکھ سکتا ہے نہ محبوب کا ایب سن سکتا ہے کسی کی ہمت نہیں کہ اس کے سامنے کوئی اس کے محبوب میں کوئی نقص نکالے یا وہ نہیں یا پھر ہم نہیں یہ ہے تقاضۂ محبت اور اگر کوئی شخص محبوب میں عیب دیکھتا ہے تو وہ محبی نہیں ہے وہ مکھی ہے وہ پروانہ نہیں ہے محبوب تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا اصل منافق جانی ہے اسنو اور چوٹے پیار جتا ہوندا سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماؤندا آزم جتے دل لگ جاوے اُتھے عیب نظر نہیں آندا عیب ہو بھی تو نظر اور یہاں تو ہے ہی نہیں خلیق تام مبرام من کل عیب یہاں تو ہے ہی نہیں اور محبوب میں تو عیب ہو بھی تو نظر علامہ رومی لکھتے ہیں کسی نے لیلی کو دربار میں بلایا حق میں وقت میں گفت لیلی را خلیفہ کہاں توئیں کس تو مجنوں شد پریشانوں کا بھی از دیگر خوباں تو افزو نیستی گفت خامش تو تو مجنوں نیستی بولا کہ کہا کہ تیرے حسن کا بڑا شور ہے ایک شہزادہ پاگل ہو گیا اس کے حواس اڑ گئے میں نے سوچا تھا کہ بڑی خوب روح ہوگی لیکن تیرے سے زیادہ حسین تو میری لونڈی ہے از دگر خوباں تو افضو نیستی باقی عورتوں سے کوئی تو انو تو نہیں ہے تو جو لیلہ نے جواب دیا وہ دو لفظی تھا سنیے لیلہ نے کہا گفت خامش کہا بادشاہ چوپ کر جائے چون تو مجنو نیستی تیری آنکھ مجنو والی تو نہیں نا دیدائے مجنو اگر بودے تو را از تو عالم بے خطر بودے تو را تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا تو ہوش دارو لیک مجنو بےخری عشق بیداری بدست تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کر آیا ہے اور اس کوش کی پونجی لے کر آئے اسے سودا نہیں ملتا اگر لہلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو جنابی ابو بکر کی آنکھ چاہیے ابو جہلوں کو کبھی محبوب نظر نہیں آیا کر تو بندہ تو بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس میں نقص نہیں دیکھ سکتا بات تو لمبی ہے لیکن محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ جس کی محبت میں اپنے آپ کو دعویٰ رکھتا ہے اپنے آپ کو جس کی محبت کا دعویٰ رکھتا ہے جس سے پیار کا دعویٰ رکھتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیار کرے پاکستان سے جھنڈا اٹھائے آئے انڈیا آئے کا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہے کہ میں پاکستان, مان پاکستان کا فوجی ہوں اور وردی پہنی ہوئی ہو, ہو, ہو انڈیا کے فوجی پاکستان پاکستان آئے پاکستان آئے کی یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے بندہ جس سے محبت کرتا ہے جس سے پیار کرتا ہے اس کی اتاک کرتا ہے اور اگر اتاک نہیں کرتا اس کی تو پھر اس کی محبت کے اندر نفاق پایا جاتا ہے میں اور آپ اگر حضور سے محبت کا دعوی کرتے ہیں اور الحمد للہ اپنے دعوے میں ہم سچے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک ہماری جسم کا ایک ایک رونگٹا اور ہمارے گوشت کی ایک ایک بوٹی اور ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان آیا کوئی حضور کے بارے میں یہ پھر ڈنمارک نے ایک بدماشی کی اور پھر دوبارہ اسی سلسلے کا احیا کیا اور عالم اسلام سراپا احتجاج بنا ہوا ہم لوگ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں لیکن کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضور کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہے اور ہمارے سینے میں دل نہ دھڑکنے لگ جائے ہم اپنی جانوں سے زیادہ عزیز مصطفیٰ کریم کو سمجھتے اور حضور کا ذکر بھی ہمارے حصے میں آیا شاہ بتہ کی مدحا سرائی آئی اہل سنت کے حصے میں آئی یہ ہمارا مقدور ہے یہ ہماری قسمت ہے اس قسمت میں ناز کیا کروں حضور کا ذکر سن کے پیشانی پہ بل نہیں آتے میں ٹھنڈ پڑتی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے اس کو چھوٹی دولت نہ سمجھنا اور چوروں ڈاکوں لٹیروں سے اس دولت کو بچا کے رکھنا لیکن یہ جو پہلو ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے اگر اس پہلو میں میں اور آپ اپنے آپ کو کمزور دیکھیں تو آئیں اپنی محبت کو کامل کریں اور اپنے آپ کو حضور کی چوکھٹ پہ لے چلیں ایک ایک سنت کو دیکھیں اور ایک ایک حضور کے عمل کو دیکھیں اور حضور کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل جائیں اب یہ دلیلیں نہ آنے لگ جائیں جی اندا بندہ دل سے مومن ہونا چاہیے ظاہر کا کیا ہے اوپر کا کیا ہے اندر سے صحیح ہونا چاہیے میں کہتا ہوں اگر کوئی انڈیا کے میجر کی وردی پاکستان کا میجر پہن لے اس کو کوٹ مارشل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا وہ کہے کہ نہیں جی میں تو اندر سے پاکستانی یہ تو وردی ویسے مجھے اچھی لگی تو میں نے پہن لیا تو اس کی حب الوطنی مشکوک ہوگی جب تجھے پاکستانی فوجی کی وردی پسند نہیں تیری حب کو کیسے مانا جائے جو سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کے نقشے کو نہیں اپناتا تو اس کے اندر کی کیفیت کا ہم کیسے اعتبار کریں گے میرے حضور کی بالعالم فرماتے ہیں محمد دی زیارت محمد دی رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں ساری جانے محمد اور یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری وآخر دعوانا ان الحمدللہ